ایمانی اقدار کی کمزوری اور اسلامی حکومتوں کے خاتمے میں اس کا اثر لقدان ایمان الاولین ناصعا لا المسلم پہلے جو مسلمان ہوا کرتے تھے ان کا ایمان صاف ستھرا ہوا کرتا تھا خواہشات نے ان کے ایمان کو بگاڑا نہیں تھا قوی الاحساس بالعدلی عدلی و بکلی وہ عدل و انصاف اور اخلاق کے بارے میں مضبوط احساسات کے مالک تھے فقادہم الی العظیم اس مضبوط ایمان اور اخلاق نے انہیں عظیم فتوحات تک پہنچایا وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِهِمْ اَفْوَاجَ وَكَانُوا فِيهَا مثلا يُحْتَذَ اور لوگ ان کے دین میں فوج در فوج جوخ در جوخ داخل ہوئے اس لیے کہ لوگوں نے ان کے فیل میں تضاد نہیں دیکھا تھا وہ اپنی دعوت میں سچے تھے بلکہ قابل تقلید لوگ تھے فلما تریف اخلاف اشرف القوب ازی علی و اقبال علیحا اقبال عاشق رقیب لیکن جب ان کے جانشین دنیا کی نعمتوں میں مست ہو گئے اور حد سے گزرنے لگے تو وہ دنیا کے غلام بن گئے اور وہ ایسے عاشق کی طرح اپنے معشوق پر فدا ہونے لگے جس کا رقیب غائب ہو چکا ہو یعنی اندہ دھن دنیا کی محبت اور دنیا کے عشق میں وہ مبتلا ہو گئے رائے یعنی حاکم اور اکثر عوام چونکہ ایمانی اقدار سے دور ہوتی جا رہی تھی اس لیے مسلمانوں کا جو ایک منصوبہ ہے مسلمانوں کا جو ایک پروگرام اور ترتیب ہے اس سے بھی یہ مسلمان دور ہوتے گئے فلیسلم و رقیبا المانقی بن امال اسلام نے ایمان کو انسان کے اعمال کا نگران مقرر فرمایا ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں رہی ہے اسلام نے ایمان کو انسان کے اعمال پر نگران مقرر کیا ہے یعنی انسان اپنے ایمان کی بدولت خیر و شر کو پہچان جاتا تھا فضیلت اور رزیلت میں فرق کر لیا کرتا تھا عدل اور ظلم کو پہچان لیا کرتا تھا وائندماصف اللہ ابل بالایمان یفق الاحساس بالخیر والعدل والفضیلہ و لیکن جب ایمان کے ساتھ خواہشات کھیلنے لگیں تو خیر انصاف اور فضیلت کا جو احساس ہوتا ہے یہ اہستہ اہستہ ختم ہو جاتا ہے ولما تراخت رقابۃ الايمان علی اعمالہم حل الظلم محل العدل فاخفت صوت الحق وقضى سيف الظلم علی صولتہ میرے بھائیوں میری بہنوں جب ایمان کی نگرانی انسان کے اعمال پر کمزور پڑ جاتی ہے تو عدل و انصاف کی جگہ ظلم لے لیتا ہے حق کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے ظلم کی تلوار حق کے اوپر غالب آ جاتی ہے وہ اب حل قوت ہی الحاکم اللہ رد الذي لَا اللوی لائن اور قوت اور طاقت ہی سب کچھ بن کر رہ جاتی ہے قوت ایک ایسے حاکم میں بدل جاتی ہے جس کے کسی بات کو نہ تو رد کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے ایسے حالات میں جب کہ ایمانی اقدار اور اسلامی اخلاق کمزور پڑ جاتے ہیں خلفاء، عمرہ وزراء اور مالداروں کے محلات میں اور کوٹھیوں میں باطل منڈلاتا پھرتا ہے اتراتا پھرتا ہے ہر قسم کی بدماشیوں اور شیطانیوں کے ساتھ وہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے عروج پر ہوتا ہے فَأَلْهَاهُمْ عَنْ مَصَالِحِ الْأُمَّةِ فَشَاعَ الْفَسَادُ فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِدَارَةِ ایمانی اخدار کی کمزوری نے خلفاء امراء وزراء اور مالداروں کو امت اسلامیہ کے مصالح سے غافل کر دیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ حکام کے احکام میں اور قاضیوں کے فتووں میں اور نظام میں ہر طرف ایک ابتری نظر آتی تھی ہر طرف کرپشن تھی حکومتی عہدوں پر ایسے لوگ نظر آنے لگے جن میں منافقین کی صفات بہت زیادہ عام تھی اومن دینس المن السولی الہا بہت سارے ایسے لوگ بھی ان میں موجود تھے جنہوں نے دین کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے سیڑھی بنا لیا تھا فسا محفل افسادی والمی ان لوگوں نے فساد مچانے میں بہت حصہ لیا اور ظلم پر مدد کی وسادت فقانت بس ایک لاقانونیت کا دور دورہ تھا اسلامی حکومت اس وقت بدماشوں اور ڈاکو کے لیے مال غنیمت میں بدل چکی تھی حتیٰ فرماتے ہیں کہ بغداد میں اس وقت ڈاکو اور بدماشوں کی ایک حکومت قائم ہو چکی تھی جو کہ ہر سال حکومتی افسروں کو اور کمانڈروں کو معین ایک جزیہ اور ٹیکس ادا کیا کرتے تھے اور اس طرح ڈاکو اور بدماشوں کی حکومت چلتی رہتی تھی وہاں شامت شابفی فی فقر وخوف وقرین و عوام کے حالت آپ کیا پوچھیں گے عوام فقر و فاقا ڈر اور خوف ذلت اور خواری کی زندگی گزارا کرتے تھے ان کے بازو کمزور پڑ چکے تھے اور جہاد و قتال کے میدان سے وہ پیچھے ہٹ چکے تھے ان کی ہمت بیٹھ چکی تھی ان کی حالت بہت ہی پتلی تھی نہ ہی کوئی ایجاد نہ ہی کوئی ترقی وہ کر سکتے تھے ان حالات نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا تھا وہ دوسری قوموں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ترقی پر ترقی کر رہے ہیں لیکن مسلمان معقود السانی مغلول الیدین اس کی زبان بھی بند ہے اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں فلا و حیرا کوئی حرکت کوئی کام مسلمان عوام نہیں کر پا رہی تھی الہا دل حالت عال امر المسلمین فی جمیلتی تشدد مسلمان اس انجام اور اس حالت تک پہنچ چکے تھے تمام ان ملکوں میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی حکومت اس وقت موجود تھی لی تصاول فیحا اس لیے کہ بیماری ہر جگہ ایک ہی قسم کی تھی اور بیماریوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ اسلامی حکومت جو کہ شوراعی نظام کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے یہ موروثی نظام کی بنیاد پر قائم ہونے لگی وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعْلَمُ مَا سَيَأُولُونَ إِلَيْهِ حِينَ قَالَ لَهُمْ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ان حالات کی اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی امت آہستہ آہستہ بگاڑ کی طرف جائے گی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو توجہ سے سنتے ہیں جس سے آج کے حالات کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے ارشاد ہے یو شکوان تدا علی کم الم کما تدا الى قصعتها کافر قومیں تم لوگوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی ایسے حملہ آور ہوں گی جیسے کھانا کھانے والے کھانے کے برتنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں کالو امین قلت یا رسول اللہ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کیا تعداد میں ہم کم ہوں گے قال اللہ بل ان تم یوم کثیر کن نہ غصہ ان کا غصہ اس سیل فرمایا کہ نہیں تم لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگے لیکن تم لوگ سیلاب کے جھاگ کی مانند جھاگ ہو گئے سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے دیکھنے میں تو بہت بڑا پہاڑ سا نظر آتا ہے لیکن جب سورج کی تیزی اور تمازت آفتاب اس کو پہنچتی ہے تو فورن ہی وہ پگھل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے ولے بیادو کم المحاب اور اللہ سبحان تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف تمہارا رعب و دبدبا نکال پھینکیں گے ولافنفی قلو بکم الوہنا اور اللہ تعالی تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے کالو عمل وہن یا رسول اللہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے قال حب دنیا وکرا ہی الموت فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ایک اور روایت میں حب بکم ادنیا و کراہی تکم آیا ہے یعنی تم لوگوں کی دنیا سے محبت اور قطال سے نفرت آج کے حالات پر زیادہ تفسیرے کی ضرورت تو ہے نہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بھی جہاد کی فضا شروع ہونے لگتی ہے تو ہر قسم کے لوگ مکھیوں کی طرح بنبرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں امن چاہیے جنگ نہیں چاہیے چناچے آج کل کے لوگ ذلت و خاری ہو خیر سے لیکن امن ہو اس نظریے کے قائل ہوتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کے مسلمان ذلت و خاری میں مبتلا ہیں ذلیل ہیں خار ہیں پوری دنیا کے کافر اور منافقین مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں اور یہ غریب مسلمان کسی کام کے نہیں ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے حبیب تھے اور اس امت کے طبیب تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی امت کا مرض بھی بتایا ہے اور اس کا علاج بھی بتلا دیا ہے مرض یہی ہے اس امت کا کہ یہ دنیا سے محبت کرنے لگے گی اور موت یعنی جہاد و قتال سے نفرت کرنے لگے گی تو اس کا علاج یہی ہے کہ دنیا کی اسائشوں اور علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے اور جہاد و قتال کے میدانوں کی طرف جایا جائے اور ان کفار کی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی سازشوں کا مقابلہ کیا جائے اللہ سبحان و ہماری اس امت کو پھر سے غلبہ اور فتوحات آتا فرمائے دینی اور دنیاوی ترقیات آتا فرمائے اللہ جل جلالہ ہماری جان و مال کو اس دین کی عظمت و ترقی کے لیے قبول فرمائے وصلی اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وصحب ہی اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته